أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وازكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثمع عليه ومن تأخر فلا إثمع عليه لمن اتقاه واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون حج كعنوان بقرہ میں اور سورت حج میں گویا کہ اد و اد ہے کچھ مسائل صورت بقرہ میں ہیں اور کچھ سورت حج میں ہیں اس حیات میں ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ بارہ اور تیرہ تاریخ کے دنوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص گیارہ تاریخ کو کنکری مار لیتا ہے بارہ تاریخ کو مار لیتا ہے جس کو مشہور شیطان مارنا جمرا مارنا تو اس کے لیے اللہ تعالی نے اس حیات میں اجازت دی ہے چاہے وہ بارہ تاریخ کو کنکری مارنے سے فارغ ہونے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل آئے تو اس کو اجازت دے اگر بارہ تاریخ کو منا میں ہی اس کے اوپر سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیرہ تاریخ وہاں گزارے گا یعنی تیرہ تاریخ کو بھی کنکری مارے گا البتہ ایک مسئلہ اور جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ بارہ تاریخ کو اگر کسی نے جانا ہے منا سے تو تیرہ تاریخ کی کنٹری کے ساتھ مار لیں یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے ایم معدودات کا ذکر فرمایا یاد کرو اللہ تعالی گوفیا یام محدود گنتی کے چند دنوں میں مالا گیارہ بارہ تیرہ یا دس گیارہ بارہ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو یاد تو اللہ کو ہر وقت کرنا ہے لیکن یہ حج کے ایام ہیں اس میں عبادت کی خصوصیت کا ذکر ہے فمن تاج جلا فسٹ جس نے جلتی کی تھی اور میں نے ان دو دنوں میں فلا اتماعلے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر تاخیر کی فلا اس پر بھی گناہ نہیں ہے لمن اتقا اس تو شرون شخص کے طرف اکٹھے کیے جاؤ گے مراد یہ ہے کہ بارہ تاریخ کو تم وہاں سے نکلتے ہو یا تیرہ کو نکلتے ہو لیکن اس میں شرط تقویٰ ہے لمن تقا ایک شخص سے وہ کہتے ہیں کہ میں بارہ تاریخ کو کنگری مار کر نکلتا ہوں لیکن آگے جانا کس کام کے لیے ہے کہیں اللہ کے نافرمانی کے لیے تو جلدی نہیں کر رہے کہ ایک دن باقی ہے مینا کا اور ایک دن باقی ہونے کے باوجود وہ جلتی سے مینا سے نکلتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آگے کسی نہ فرمانے کے لیے جا رہے ہیں. یا ایک شخص ہے وہ تیرہ تاریخ بھی مینا میں گزارتا ہے لیکن مینا میں تیرہ تاریخ گزارنے کا اس کا نیت کنکری مارنا نہیں ہے کسی اور مقصد کے لیے وہ مینا میں روک رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دونوں صورتوں میں اگر کوئی بارہ تاریخ کو کنکری مار کر نکلتا ہے تب تیرہ تاریخ کے لیے تیرتا ہے تب دونوں صورتوں میں بنیاد ہے تقویٰ پھر فرمائے کہ وقت تک اللہ اللہ تعالی سے اللہ تعالیٰ عبادات بجا لانے والوں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہے یہ عبادت کا اصل مقصد تقویٰ ہے حج ادا کرتے ہو تقویٰ اس کے دامن کو مضبوطی سے تام لو مقصود اصل تقویٰ ہے عبادت جیسے رمضان کے معنی کے حوالے سے ہم پیچھے جی پڑھ چکے ہیں لال رقم تتقون یہ روزوں کا مقصد بھی تکوا ہے تو یہاں حج کا مقصد بھی تکوا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ جس طرح تم یہاں جمع ہو گئے ہو منا میں مزدلفہ میں عرفات میں ایک دن وہ بھی آنے والا ہے الی ہے اس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے اللہ کے عدالت میں آو گے وہ منہ سے بعض لوگوں میں سے میوج بکا خوش لگتی ہے آپ کو قول اس کے بعد فی الحال دنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کے باتوں میں وہ یوشد اللہ اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علامہ کل بھی اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے وہ حالانکہ وہ ہے اس میں اللہ سبحان تعالی نے حج کرنے والوں کے اندر بھی ایسے لوگ مسائل حج پڑھ رہے ہیں ہم کہ ان کے باتیں جب تم سنو تو باتیں ان کے بہت اچھے ہوتی ہیں اور سامع کو جس کو وہ باتیں سنانا چاہتے ہیں مطمئن کرنے کی وہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں دل سے بول رہا ہوں اللہ کی قسم جو میرے دل میں ہے وہ یہی ہے اور یہ اکثر منافقین کے اوساق میں سے ہیں کہ وہ زبانی طور پر انتہائی تیز ہوتے ہیں نفاق کی وجہ سے ان کی زبانوں پر تیزی بہت ہوتی ہے اور مومن متقی یہ اکثر لفاظی میں کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں نفاق نہیں ہوتے کسی بندے کو گھیرنے کے لیے ان کے پاس چالیں نہیں ہوتی ہے سادگی زیادہ ہوتی ہے مومن میں اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں مومن سادہ ہوتے یہاں پر فرمایا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں اس میں پہلا کتاب تو اللہ کے رسول کو ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر پھر قرآن کریم کے تمام سامعین کہ جب وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تاجب میں ڈالیں گے لیکن حقیقت میں وہ سخت جھگڑا ہوتے ہیں نتیجہ اس کا بعد میں نکلتا ہے جب دنیا معاملات میں وہ پیش ہوتے ہیں کتنے ایسے لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے کہ ظاہر میں جب آپ ان سے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بہت اچھے لگتے ہیں انسان تصور کرتا ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے بہت ہی پرزگار ہے چہرے سے بھی اس کی نورانیت نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کے ساتھ جب آپ کا رشتہ آ جائے لینا دینا آ جائے وعدہ آ جائے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنے خباستیں ہوتی ہے بعض انسانوں کے اندر یہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ اور جب وہ پیٹ پیر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں لیب سے کہ وہ فساد کرے فی اس میں کل ہر سون نسل جب وہ پیٹ پیر کر چلا جاتا ہے تو اس کی سوئی کیا ہوتی ہے فساد فساد پہلے ہم اس صورت میں پڑھ چکے ہیں فساد فل ارد شرط پھیلانا بدت پھیلانا لوگوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالنا اسلام کے خلاف کافروں کا ساتھ دینا یہ سب فساد ہے فرمایا ہوئے ہوں کل وہ فصلوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے اتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے زبانوں کے ان کے جملوں کے وجہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں ایک آدمی کے کہنے پر ابھی آپ دنیا کے لیڈروں کو دیکھو نا قوم پرس لیڈر وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو چاہے وہ امریکہ میں بیٹھ جائے برطانیہ میں بیٹھ جائے ہمارے ہاں پاکستان کی کسی صوبے میں بیٹھ جائے لیکن وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے جملے اخبارات میں یا خبروں میں جیسے ہی پھیلتے ہیں تو فوراً ان جملوں کے جملوں کی وجہ سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں ایک دوسرے کے املاک تباہ کرتے ہیں حرس یہ ضروری نہیں کہ صرف کیتی کے لیے استعمال ہو جائے دنیا کی فوائد کی چیزیں ایک دوسرے کے دکانوں پر کارخانوں پر مارکیٹوں پر چوٹ پڑتے ہیں اور نسل ایک دوسرے کے قوموں کے اوپر کلاشن کو پہ تان لیتے ہیں یہ ایسے فسادیوں کے جملوں سے ہوتا ہے وحمب الفساد اللہ نہیں پسند کرتے ہیں فساد کو اللہ تعالی جس طرح فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں اس طرح اس فسادی کو پسند نہیں کرتے ہیں وَإِذَا جب کہا جائے اسے اس کہ تعالیٰ سے حضرت عزت ہو تو ابارتا ہے اس کو تکبر گناہ پر مانا علا جہنم تو کافی ہے اس کے لیے جانم و لبلم یقین وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر تم یہ بات کہہ دو کہ اتق اتقل وہ غصے میں آتے ہیں یہ جہالت کی دلیل ہے قرآن سے بےخبری کی دلیل ہے جب تمہیں کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہہ دے کہ اتق اتقل تم اس پر غصہ نہیں ہونا یہ تو اچھی بات ہے تم اس کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے اللہ کا خوف دلانا مقصود ہے اس کا اتق لیکن اس پر بازے لوگ غصے میں آتے ہیں تم ہم کو اللہ کے خوف کا دعوت دیتے اس کا مطلب یہ کہ تم ہم کو اللہ کا باغی تصور کرتا ہے مجرم کا سور کرتے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کو کسی نے کہا کہ اللہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ اتنا تو وہ سجدے میں گر گئے کہ اس نے مجھے اللہ کا خوف دلایا ہے تو اللہ کے خوف کا سب سے بہترین عمل کیا ہے اس سجدہ اللہ فرماتے جب ان فسادیوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا کیا کام ہوتا ہے آگے سے حضرت عزت اس کے تکبر جو اس کے دل میں ہے دماغ میں ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شے سمجھتا ہے نا تو اس کے تکبر میں اس کو آ گرنا ہے پھر اللہ فرماد بحث ہو جہنم کافی اس کے لیے جانم جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس پر وہ اور تکبر میں امنڈ آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کے تکبر کو مسخ کرنے کے لیے روم دینے کے لیے اللہ تعالی نے جانم تیار کیا ہے وہ تکبرین کی جگہ ہے نا اور حدیث سے جیسے کہ ثابت ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ باتیں ہوئی ہے تو جہنم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے متکبرین کے لیے بنایا ہے متکبرین میرے اندر آئیں گے اللہ کا ان پر قہر غذب ہوگا غصہ ہوگا اور وہ میرے اندر داخل ہو اس لیے فرمایا پزب جہنم کافی ہے اس کے لیے جہنم و ربی وسلم یقیناً وہ برا ٹھکانا ہے جانم میں ہر ایک کا تکبر نکل جائے گا ختم ہو جائے گا یہ فرمائی اس کے لیے مسکن ہے مستقل اس میں وہ رہے گا وہ من اللہ اور کچھ لوگوں میں سے میشری نفس جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کے تلاش میں ابتغا امرضات اللہ تلاش کرنے اللہ کے رضا مندی میں اللہ بہت اپنے بندوں کے ساتھ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جس کا صورت توبہ آیات نمبر 111 سو گیارہ میں اشتراک لفظ اللہ نے استعمال کیا ان, اللہ بے ان الجنہ کے تلاش کیا ہوتے اللہ کے رضا اللہ کی رضا میں وہ لگے رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے یہ پچھلے گرو کے برعکس ہے متکبرین کے برعکس اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں کس کام میں اللہ خوش ہوں گے کس کام پر میرا رب مجھ سے راضی ہوگا میں دنیا سے جاؤں تو میرے رب مجھ سے راضی ہو اس کی تلاش میں رہتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ لوگ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہے کہ اللہ بل بات اللہ کی شفقت پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے نا اللہ ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے پھر یوہل لدینا من رحمان والو اتخلو داخل ہو جاؤ فصل میں کافا اسلام میں پورا پورا ولا ترو پیروی مت کرنا خطوات شیتان شیطان کے قدموں کے تمہارے لیے ادوم دشمن ہے ظاہر پچھلے آیتوں میں دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا نہ فرمان اور دار فن بردار فسادی اور مصلح اللہ کی باغی اور اللہ کی رضا چاہنے والے تو اس آیات میں سب کو دعوت ہے کہ اے ایمان والوں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو فساد کرے گا وہ کافر ہی ہوگا بلکہ مسلمانوں میں بہت سارے فسادی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں تو ہم حج کا ذکر پڑ رہے ہیں حج تو کافروں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے ہے تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو حج بھی کریں گے اور وہ فسادی ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے اس حیات میں دعوت دی کہ ایمان والو خلو فسلم کافا پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ پورا پورا داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو تو اعمال بدعات پر بنا ہو اگر اعمال کے اندر سنت ہے تو عقیدے میں بگاڑ ہو پورا پورا داخل ہو جاؤ اور اس چیز کے لیے تیار ہو جانا یہ اہم مسئلہ ہے کیونکہ انسان کے ہر انسان کے نفس میں الگ الگ چاہتے ہیں اور شیطان میں ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے گھیرنا ہے کسی کو دنیا کا کوئی چیز پسند ہے تو شیطان نے اس طریقے سے اس کو اسی چیز میں گرفتار کر کے گمراہ کرنا ہے کسی کو کیا پسند ہے کسی کو کیا پسند ہے اس پسند کے مطابق شیطان اس کے اوپر چال چلاتے ہیں اب مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے عمومی آم طور پر آپ دیکھ لو اگر کوئی شخص حرام کے کاروبار میں ان ہے آپ ان سے کہو کہ بھائی حرام روزی مت کماؤ اس لیے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف روزی کمانے میں ہے میں اگر بینک کا ملازم ہوں یا اگر میں ایسے کاروبار میں مصروف ہوں بس اسلام اس میں ہے نہیں اسلام اس میں نہیں ہے اگر آپ کسی کو کہتے کہ بھائی یہ داڑھی جو آپ کاٹتے ہیں اسلام کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہے مجوسیوں کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا سارے اسلام داڑھی میں ہیں اگر آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ جو عورتوں کے بے کردہ گمانا ہے بازاروں میں یہ غلط ہے کہتے ہیں اچھا سارا اسلام اس میں ہے کہ تم عورت کو پردہ کراؤ یعنی جس جس مسئلے میں کوئی مسلمان اپنے خواہش کا تابے دار بن چکا ہے وہ مسئلہ اگر آپ ان کو پیش کریں گے تو فوراً وہ یہ کہے گا کہ اچھا سارا اسلام اس میں ہے جبکہ اسلام ان تمام اعمال کا مجموعہ ہے اس لیے فرمایا کہ کافہ پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہ آیات اس بات کی دہرین ہے کہ اسلام سے بغاوت کے لیے جو سبب بنتا ہے وہ شیطان کے اتباع ہے خواہش کی اس کی پیروی ہے اس لیے فرمایا والا تب, تب و خطواہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہم خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کے بیچ میں یہ جو وقفہ ہوتا ہے کہ انسان قدم اٹھاتے ہیں نا دوسرا قدم رکھتا ہے ایک قدم دوسرے قدم کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو کہتے ہیں خطوہ تو یہاں اس سمرات کیا ہے پیروی کرنا اس کہ وَلَا اِنَّهُ مُبِينَ. یہ تمہارا کُلہ دشمن ہے اب آپ دیکھیں کہ معاملہ کتنا عجیب ہے اس وقت کیا اگر کوئی کسی کا دشمن ہے تو کیا دشمن دشمن کے گھر میں رہتا ہے دشمن دشمن کے چالوں سے اپنے آپ کو بے خبر کرتا ہے نہیں بلکہ دنیا کے ہر دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے مخالف کی چال کیا ہے تاکہ میں ان کے چالوں کو جان لوں اور وہ چال میں ان کے خلاف استعمال کروں ان کے پاس کون سا آسلہ ہے تو میں اس کا جواب دے دوں ان کے پاس کیسے مجاہدین ہیں یا کیسے یہود نصارہ کا فوج ہے وہ کیسے وار کرتے ہیں تو ہم ان کے مقابلہ کریں یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان تمہارا کل دشمن ہے اس کے چالوں کو جان لو سمجھو اور اس کے اوپر جیسے تمہارے اوپر وار کرتا ہے اس وار سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کرے گا بَعْدِ فہم زلل تما جاتی تم پھر اگر تم پسل جاؤ بات اس کے ماجاد کو ملبینات کہ آئے تمہارے پاس واضح دلی لیں اب تمہارے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا یہ دین ہے یہ شریعت ہے اس کی پیروی کرو اس آیات میں سخت وائی دے یہ دین تمہارے سامنے واضح ہو گیا شریعت واضح ہو گیا اس کے باوجود اب اگر تم پسل جاتے ہو تو فالم ہو جان لو سخت ڈانٹ کی اللہ تعالیٰ نے تب بھی فالم و حس جان لو ام اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے خوب حکمت ہے اس کا لیکن وہ انتہائی غالب ہے مانا یہ کہ اللہ کے گرفت سے اللہ کے قوتوں اور طاقتوں سے تم بچ نہیں سکو گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اعتراض کر لے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے طاقت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کافروں کو کتنا ڈیل دیا ہے فرمایا حکیم اس کے ہر کام میں حکمت ہے حکمت کی وجہ سے وہ ڈیل دیتا ہے ہل ان نہیں انتظار کرتے ہیں وہ اللہ مگر ایات یکم اللہ ائیات یا ان کے پاس اللہ الغمام بادل کے سایوں میں ول ملائکتوں اور فرشتے وقزم اور چکا دیا جائے معاملہ مانا نتیجہ اللہ اور اللہ کے طرف ترجم لٹائے جاتے ہیں سب کام اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اور اس سے سخت وعید اور تحدید کی کہ ان لوگوں کو شیطان کے چالوں سے باخبر رہنے کے اور اپنے ہدایت کو واضح طور پر ان کو بتا دینے کے اور ان پر تمام امور واضح کر دینے کے بعد بھی اب یہ شیطان کی پیروکار بن گئے شیطان کے پیچھے چلنے والے بن گئے تو اللہ سبحانہ ہو تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کا پھر انتظار کس چیز کا ہے اللہ کے احکامات یہ کی کیوں نہیں مانتے بس یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالی اپنے شان اور شوکت کے ساتھ جیسے اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے وہ بادلوں کے سایوں میں اتر آئے اور یہ اللہ کے صفات میں سے ہیں بلا تشبیح کہ اللہ آئے گا اللہ کے لیے اتیان ثابت ہے وجہ رب کو ملک و صفا اللہ آئے گا فرشتے صفے بنا کر خود بھی سفید بنائیں گے اور لوگوں کے بھی سفے بنائیں گے عدالت حالیہ میں جیسے آج دنیا میں ہر ایک دفتر میں اپنے اپنے کاؤنٹر پر لوگ جمع ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اسی طرح اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر قسم کے مجرموں کو الگ الگ کرے گا ومتاز لیم ائل مجرموں امتیاز کرو الگ الگ ہو جا فرمائے ان لوگوں کا انتظار کیا ہے وہ لوگ اللہ کے آنے کے انتظار میں کہ اللہ آئے فرمایا توجول امور تمام کاموں کا پلٹ کر جانا اللہ کے طرف اور اس آیات کے تحت علماء مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں لکھا ہے یہاں نہ کوئی تمثیل نہ کوئی تسبیح ہے بس اللہ کے لیے جو کچھ ثابت ہے اس کو ماننا ہے اس میں کیل وقال نہیں کرنا ہے اس میں تصویر نہیں دینا ہے اس میں تعطیل نہیں کرنا ہے کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں امراد یہ نہیں جو کچھ ظاہر میں ہے اسی پر اسی طرح ایمان لانا ہے فرماسل بنی اسرائیل سوال کیجیے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنے دیے ہم نے ان کو من آیت جو بھی بدل ہے اللہ کی نعمت کو ممبا جماج ہو بعد اس کے آ گئی وہ نعمت ان کے پاس فائن اللہ شدید یقین اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے بنی اسرائیل سے پوچھو ان میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے اقرار پر ابھی بھی قائم ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے ہدایت کے نشانیاں آئی ہیں کتنے معجزات آئے ہیں انبیاء کے ذریعے سے حق کے پہچان کے لیے اللہ تعالی کے وحدانیت کے لیے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ رب العالمین کی ان تمام نشانیوں کو وہ چاہے بطور نعمت ان کے لی غلبے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ کفران نعمت کرتے تھے کفران نعمت اس لیے فرمایا وہ <تصفح> میوبت دل نعمت اللہ ما جما جات ہو جو کوئی بھی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو بات اس کی کہ آ وہ نعمت آ ہے اور اس کے باوجود وہ نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو فیم اللہ شدید الحقاب پھر اللہ نے وعید سنا دی اللہ سخت سزا دینے والا ہے پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے جس کی مثالیں بہت سارے موجود ہیں جیسا کہ آج بھی ہمارے اس امت پر جو ہم زندہ لوگ ہیں یہ سزا مسلط ہے شدید العقاب والا مال ہے دولت ہے افراد ہے بہت سارے ممالک ہیں اور زمین کے وہ بڑے بڑے حصے جس کے اندر مادنیات فصلوں کے پیداوار اور اچھے سے اچھے سمندری اڑے سب کچھ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ کی نعمت اللہ کے توحید پر کوئی حکومت قائم نہیں ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر قائم کوئی حکومت دنیا میں نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کو جو کہ اللہ نے اس امت کو دیا تھا انہوں نے تبدیل کر دیا اس کے بدلے میں جمہوریت جیسے کفر کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سجا دیتا ہے اللہ نے سب کو غلام بنایا آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے فہم اللہ شدید الحقاق اللہ کا احکاط انتہائی سختین قبر حیات مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے الدنیا دنیا کی زندگی وہ یس اور مزاق کرتے ہیں وہ امین اللہ ان لوگوں کے ساتھ آمنو جنہوں نے ایمان لایا جو ایمان لائے یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ان کے ہسی اڑاتے سمجھتے ولدین اور وہ لوگ اتقو جو متقی ہیں ایمان لائے ہیں پھر ایمان لانے والوں میں خاص طبقہ پرزگار متقی لوگ ان کا خاص ذکر کیا فرمایا قیامام اوپر ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کے وجر صاحب اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں اور مال دولت کے اعتبار سے فقیر ہیں غریب ہیں تو مالدار لوگ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں وہ ان غریبوں کے مذاق اڑاتے ہیں جیسے کہ نوح علیہ صلاح والسلام کے قوم کے سرداروں نے اور ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سرداروں نے نبی کے سامنے یہ بات پیش کی نا کہ اگر یہ غریب غوربا جو آپ ارد گرد بیٹھتے اس کو آپ ہٹا لیں تو ہم آپ کے مجلس میں آ جائیں یہ کیا ہے سہیب رومی سلمان فارسی ہو بلال حبشی ہو عبداللہ بنی یعنی وہ معروف صحابہ جو فقیر قسم کے لوگ تھے جن کو پورا پورا کپڑے پہننے کو نہیں ملتے تھے اسفابا کا واقعہ آپ دیکھیں پورے کپڑے ان کو میسر نہیں ہے عبداللہ بن مختوب میں ذکر کر رہا تھا اس قسم کے لوگ یہ اگر آپ کے مجلس سے ہٹ جائے تو پھر گنجائش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن ان کے اوپر مزاق کرتے تھے وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ من مزاق کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جیسے حسین میں ان کا عقیدہ اللہ نے ذکر کیا ہے شاہ اللہ تم اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلاتا ہم ان کو کیوں صدقے اور خیرات دیں اللہ نے ان کو نہیں کھلایا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کھلاتے پلاتے تو ان کو کیوں نہیں کھلایا پلایا اللہ سبحان تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے صورت متفقین کے آخر میں فرمایا رائے کے جو مومن ہے دنیا میں جس کے ساتھ دنیا میں کفر شرک کرنے والے مالدار مذاق کرتے ہیں ان کو ہم قیامت کے دن اونچے اونچے بلند بلند تختوں پر بٹھا دیں گے ینظرون اور یہ اوپر سے ان ظالموں کے برے حال کو دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ بطور استفام پوچھتا بھی ہے ہلسو بلکہ فارو ان کافروں نے جو کچھ کیا تھا کیا یہ جو ہم ان کو بدلہ چکا رہے کافی معنی اطمینان قلبی کی دی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تن دست ہے کافروں کے مشرقوں کے اور اپنے مسلمان معاشرے کے بداتیوں کے باتوں سے پریشان ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھے صحابہ تابعین کی سیرت پڑھے مسلمانوں کے جو ادوار گزرے ہیں ان کی سیرت پڑھے اور قیامت کے بارے میں قرآن کریم سے اپنے لی جو اللہ نے ایمان والوں کو نعمتیں مختص کر کے دی ہے اس کو پڑھے تو ان کو بہت اطمینان ہو جائے گا آگے اللہ نب العالمین نے فرمایا کہ وہ لدینہ تک یہ اوپر ہوں گے نا حل کے ضرور دوسری بات یہ کہ جنت اوپر ہے اور جانم نیچے ہے صورت آرا میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کہ جانمی جنتوں سے کیا کہیں گے من و علیہ الما کہتے ہیں اوپر سے نیچے کو گرانا فیض و عالین الما وہ اس طرح مطالبہ کریں گے جس طرح ایک حقیر چیز ہوتا ہے یعنی کتے کو یا کسی جانور کو آدمی کوئی گلا اوپر سے پہنتا ہے اس طرح مطالبہ کریں گے افیز و من اللما ہمارے اوپر پانی اوپر سے گرا دو ہم بڑے پیاسے ہیں درجات کے اعتبار سے فوق ہم اوپر ہوں گے وجود کے اعتبار سے فوق ہم اوپر ہوں گے پھر دنیا کا مسئلہ آیا کہ دنیا میں پھر ان لوگوں کو اللہ نے غریب کیوں بنایا مسلمانوں میں بہت سارے ہوتے فقیر ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے صاحب اللہ, اللہ جس کو رزق زیادہ دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے اس میں اللہ کی مشیت ہے اور یہ جو دنیا کا مال دولت ہے یہ کفر کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو جائے گا تو اس کو مال زیادہ ملے گا دنیا اللہ اس کو زیادہ دے گا یا مسلمان ہو جائے گا تو اس کو دنیا نہیں ملے گی ایسی بات نہیں ہے جس کی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا ایک اسلامی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں میں بھی لوگوں کو اتنا مال دیا ہے جس کے اس دور میں کوئی مثال نہیں تھی ذوالقرمین کو آپ لے لیں سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ایوب علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دور کے سب سے زیادہ مالدار لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں کافروں کو بھی اللہ نے مال دی ہے فرعون کو دیکھ لو شداد اور اس کے حامان وغیرہ جو وزیر گزرے ہیں وہ یا قارون کو دیکھ لو اس دور میں بھی جو حیات لوگ ہیں اس میں بھی دیکھ لو مسلمانوں میں جو دنیا میں معروف قسم کے لوگ ہیں مالداری میں ان میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں پورے دنیا کے اندر یعنی ایک تو ہوتا ہے نا حکومت کا مالدار ہونا ایک ہوتا ہے افراد کا مالدار ہونا افراد کے مالدار ہونے کی لسٹ اگر آپ دنیا کے اٹھائیں گے تو اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور مالدار ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ذاتی اخراجات روزانہ کے کروڑوں کے حساب سے ہیں لاکھوں میں بھی نہیں کروڑوں میں ہیں تو جن کے ذاتی اخراجات کمپنی اور مارکیٹ اور نوکروں کے نہیں ذاتی اخراجات کروڑوں پر ہوں تو ان کے باقی پیسے کتنے ہوں گے تو اللہ فرماتے کہ یہ کوئی حق اور باطل کے لیے تمیز کے لیے دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو پر میں یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے امتن واحدا، لوگ پہلے ایک ہی اللہ خوشخبری دینے والے, اور, والے، اور نازل کیا ماحول کتابہ ان کے ساتھ کتابیں بالحق حق کے ساتھ لیا ماتا کے فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان میں فیما اس میں ہو فی جس میں اختلاف کیا انہوں نے مختلف بھی نہیں اختلاف کیا انہوں نے اِلَّا اختلاف کیا تو آ گئے کتاب مِن باد اس کے ماجات کہ ان کے پاس واضح دلائل بغ سرکشی کی انہوں نے بغن سرکشی کی انہوں نے بین درمیان اپنے آپس کی ضد کی وجہ سے فہد اللہ, اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا تھا من الحق کے حق میں سے بیزنی اپنے حکم سے واللہ اشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مستقیم سیدھے راستے کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت اللہ کے پاس اس لیے ہم نے شروع میں کیا پڑھا ہے حیدن سلاۃ المستقی وہ ہے اللہ کے پاس یہاں پر فرمایا کہ لوگ ایک امت تھی نوہل سلاۃ السلام تک سارے لوگ ایک دن پر قائم تھے کوئی اختلاف نہیں جس کو اختلاف عقیدوی کہتے ہیں عقیدے کا اختلاف سارے لوگ ایک دن پر چل رہے تھے ایک توحید پر قائم تھے ہاں باقی جس طرح انسانوں کی فطرت میں اختلافات کی چیزیں ہوتی ہیں گناہ کرنا بعض گناہوں میں مختلف بھی تھے لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا یہاں تک کہ نور علیہ السلات السلام کے قوم نے عقائد کے اختلاف کی بنیاد ڈالی مانا شرک تو اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کا ذمہ داری ذکر کیا مبشرین منظرین جنت کے خوشخبریاں دینے والے جانم کے عذاب سے ڈرانے والے یہ تھے انبیاء علیہ السلط کی جماعت کی ذمہ داریاں اور ساتھ میں فرمایا وہ ذرا محمول کتاب ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی کتاب پر جمع کتب جن سے کتاب اور کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے حق اور کتاب کا اتارنا مقصد کیا ہوتا ہے لیا کما بین الناس تاکہ فیصلے کرے لوگوں کے درمیان میں مطلق فیصلے کرنا اور خاص کر وہ فیم تلفی جس میں وہ انہوں نے اختلاف کیا ان باتوں میں وہ چاہے عقائد کے ہو نظریات کے ہو سوچ فکر کے ہو یا ظاہری اعمال کے ہو ایمانیات ہو یا فرویات ہو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو اتاری ہیں یہ صرف فضائل کے لیے نہیں ہیں بلکہ احکام کی کتابیں ہوتی ہیں لِيَحْكُمَ بینو تاکہ ان میں احکام جاری کرے فیصلے کرے ان میں اب ہمارے پاس اللہ کا قرآن تو ہے فضائل کے لیے ہے ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس فیصلوں کے لیے تو نہیں ہے نا اور دنیا میں دیکھو قرآن پر کہیں فیصلے نہیں ہوتے فرمایا وہ مکلا بفی ہے نئی اختلاف کیا تھا اس میں مانا عقیدہ میں دین میں شریعت میں دینا مگر ان لوگوں نے او تو جو دیے گئے اتو ہو کتاب دیے گئے جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اوت الکتاب آتے نمل کتاب اس میں فرق یہ ہوتے ہیں ار تو کتاب تو ان کو دیا گیا ہے لیکن وہ کتاب کے مستحق لوگ نہیں ہے متقی نہیں ہے پرہزگار نہیں ہے ایک ہوتے ہیں نا بھائی یہ چیز ہم نے لیا یہ چیز میں نے اس کو دیا ایک ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کو دیا گیا ہے تو مجرول کے انداز میں بیان کیا ہے ار تو دیے گئے وہ کتاب مانا وہ کتاب لینے کے یا حاصل کرنے کے حقدار نہیں تھے بعد اس کے ہے ان کے پاس واضح دلیلے واضح دلائل آ گئے لیکن اختلاف کا سبب کیا بیان کیا کہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا کس وجہ سے کیا ببیم بے رہا پس کی زد کی وجہ سے سرکشی کی آج بھی حکومت میں اختلاف کا بنیاد کیا ہے تعصب پرستی زد ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث یعنی پورا زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجود ہے اور پھر اس امت کے صفح اول کے لوگ صاحب کرام کا طرز زندگی وہ موجود ہے اور پھر بھی مسلمانوں کے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اختلاف بڑھتا جا رہے ہیں تو درمیان میں چیز کیا ہے بغیر اگر ہر ایک فریق جو ہے وہ ضد سے ہٹ جائے اور خالص کتاب اور سنت پر اختلافات کو پیش کر لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی کوئی اختلاف قرآن کے موجودگی میں باقی رہ سکتا ہے کوئی بھی اختلاف عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ اٹھاؤ قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے اور صحیح احادیث میں اس کے سراحت موجود ہے لیکن ضد کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کے لیے بھی تعویل احادث کے لیے بھی تعویل اپنے فرقے اور اپنے جماعت کو اوپر کرنے کے لیے جیسے کہ خود مختلف فرقوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سارے علمی کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اوپر کریں اپنے فرقے کو اوپر کریں اپنے جماعت کو غالب کریں اس لیے فرمایا بغ جمبین پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت کا ذکر فہد اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ایمان کا دعوی تو سب کا ہوتا مسلمانوں کے معاشرے میں لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے لمخ لفی من الحقیز نہیں اس بات میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق میں سے تو اللہ نے ان کو ہدایت دی بھی ازن ہی اپنے حکم سے اور یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اللہ کی عزن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یہ قدریہ پر رد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عزن اور اللہ کی مشیت کو درمیان سے نکال لیتے ہیں اور انسانوں کو خود مختار بنا لیتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں فرمایا ہدا دیتا ہے جس کو چاہے جس کو چاہتا ہے مانا ایسا نہیں ہوتا ایسے تو ہم انسانوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ایک شخص کسی منصب کا حقدار نہیں ہے خام اس کو دیا جائے وہ انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے انسانی تقاضوں کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ جو جس چیز کا حقدار ہے وہی چیز اس کو دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا کہ ایک شخص ہدایت کا حقدار نہیں اس کو دے گا نہیں اللہ رب العالمین کے مشیت حاوی غالب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مشیت کے تحت انسانوں کو اختیارات دیا ہے کہ اختیارات تمہارے پاس ہے تم ہدایت کو لیتے ہو یا گمراہی کو لیتے ہو الحق من میں فمن دے گا پمن شاہ افل یومن پمن شاہ اف القفر صورت کہتیس نمبر آیت میں آئے گا انشاءاللہ فرمایا شاہ مستقیم اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف یہ اللہ کی مشیت پر ہے تم کیا گمان کیے تم نے انکت خلو جن تھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں وہ لما کم اور نہیں آئے تمہیں مشکلات پریشانیاں جین مان ان لوگوں کے ان لوگوں کی طرح خلو جو گزر چکے ہیں من قبل کم تم سے پہلے مسد پہنچے تھے ان کو سختی بس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مالی تندستی و در اور ہلا دانے والے ہلاک کرنے والے جسمانی تکلیفیں وہ زل اور ہلا ڈال دیے گئے تھے وہ مانا جھٹکے دیے گئے تھے وہ حتی یہاں تک یقول الرسول کہنے لگا رسول و اور وہ لوگ کامرو جو ایمان لائے نہ ہو اس کے ساتھ متا نصر اللہ کب آئی یہ اللہ کی امداد اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب یقیناً امداد اللہ تعالیٰ کے قریب ہے بسم اللہ رب العالمین نے صاب کرام اور اس اسمت کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ جنت کوئی ایسا سسان جگہ ہے کامیابی اتنیسان جب تمہارا دعوت یہ ہے کہ سرۃ الدین انحم علیہم اے اللہ ان لوگوں کے رسے پر ہم کو چلاؤ جو ملیہ ہے من احم علیہم ہے ان پر نام کیا گیا ہے تو اب ان کی سیرت یہ ہے اس کو اپناؤ جیسا کہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے اس بات کو دوہرایا ہے اللہ نے ظاہر کرنے صابروں کو جہاد کرنے والوں کو اور جو پسل جاتے ہیں پیٹ دکھا دیتے ہیں عمران آل عمران بیالیس میں یہ عنوان ہے یا جس طرح صورت انقبوت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا گمان ہے تمہارا کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ لیا بس اب امتحان نہیں آئیں گے نہیں یہ قانون اللہ کا نہیں ہے و آمننا و لا ازمائے نہیں جائیں گے یقیناً ازمائے جائیں گے پہلے لوگوں کو ہم نے ازمایا تھا اور پھر ان میں کاذبین کو اور صادقین کو ہم نے میس کر دیا تھا الگ الگ کیا تھا امتحان کے ذریعے سے یہی حال ان کے ساتھ جو ہوگا اور کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس ٹیک لگائے ہوئے ہیں اتنے میں بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی پریشانیوں کا ذکر کیا اللہ کے کی رسول دعا کرو بہت مسائب ہے پریشانیاں ہیں نبی علیہ سلاۃسلام نے فرمایا کہ ابھی سے تم تک گئے ہو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حالات کیا ہے ان کے سروں پر کنگی لوہے کے اری کو رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کیے گئے عبداللہ بن تامر اور دوسرے واقعات کی طرف اشارہ تھا اور لوہے کے کنگیوں سے ان کے وجودوں سے گوشت کو اتارا گیا نوچ دیا گیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے توحید سے اور نبی کے اطاعت سے نہیں آٹے پچھلے قوموں کے مشکلات پیش کر کے صحابہ کو اطمینان دیا یہ تو مشکلات کا دن ہے یہ تو تکلیفوں کا دن ہے اس شریعت پر چلنے میں تو یہ مشاکل آئیں گے اس لیے فرمایا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صبر کا سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو نبی یہ کہہ ہوٹے متا نسل اللہ اللہ کی انداد کا بول جبکہ نبی سے بڑھ کر کسی کا سبر نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی آزمایا بہت ہی پریشانیوں میں مبتلا کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ نصر اللہ قریب اللہ کے انداز قریب ہیں یس النا سوال کرتے ہیں آپ سہما دائن رکونا کیا خرچ کرے وہ مانا یہ کہ جب جنت کے لیے صبر چاہیے اطمینان چاہیے جنت کے حصول کے لیے محنت چاہیے تو ہمارے مال کے بارے میں ہمیں حکم دو کہ مال کس طرح خرچ کرے فرمایا انفقتم من کلما انفکن فل والدین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرو ان کو کہہ دو ما انفق تم جو تم خرچ کرو من خیرن مال میں سے فل والدین فس ماں باپ کی لی ہیں ولاقربینہ رشتہ داروں کی لی اور مسکینوں کے لیے ومن صبیل اور رستے کے مسافروں کے لیے و من خیرن اور جو کچھ تم کرو گے بلائی کے عمل کو فن اللہ فصیق اللہ تعالیٰ علیم خوب جانتے ہیں اس کو اس کو خوب جاننے والا ہے سابق رام کا سوال یہ فرضی اموال کے ماسیوا ہے ایک ہوتا ہے زکوات زکوات تو ماں باپ کے اوپر نہیں ہوتے ماں باپ کو تو آپ زکوات نہیں دیں گے نا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت و مال و مال اکلیہ بھی تو بھی باپ کا ہے تیرا مال بے باپ کا ہے سابی نے شکایت کیا نا اللہ کے نبی میرے والد آتے ہیں اور میرے مال میں سے جو اس کی مرضی اٹھا کے لے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی اس کا ہے اس میں تیرا کیا شکایت ہے تو ماں باپ کو تو آپ زکاط نہیں دیں گی سمراد یہ ہے کہ تمہارے نیکیوں کا سب سے پہلے حقدار وہ ماں باپ ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد شادی ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں ماں باپ سے تو ان کے نیکیوں کا سب سے پہلا مرکز ماں باپ ہونا چاہیے کوئی اچھا چیز وہ بازار سے خریدتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں کھانا پینا فروٹ وغیرہ تو یہ چیزیں سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو دیں ان پر احسانات کریں اس لیے کہ وہ سب سے پہلے حقدار ہے ان کے نیکیوں کا اور پھر آگے بترتیب بیان کیا کہ رشتہ دار ہے پھر رشتہ داروں میں پھر فرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقات یہ دونوں چلتے ہیں فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ سبحانہ ہوتا ہے اس کو خوب جانتے ہیں آگے پھر الاقرب فالاقرب اکرب کی تفتیف سے اس کو بیان کیا کتبان کم القتال لکھ دیا گیا تمہارے اوپر لڑنا لكم، وہ ناگوار ہے تمہارے لیے وہ آسان اور قریب ہے کہ تم انتق تک رہو نہ پسند کرو شی کسی چیز کو خیر وہ خیر الحکم وہ تمہارے لیے بہتر ہو وہ آسان اور قریب ہے کہ تم پسند کرو شی کسی چیز کو وہ ہو شرالم اور وہ تمالے برے ہو شر ہو تمے اس میں وہ اللہ ہو جلم و اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. پہلے ہم پر چکے ہیں وہ قاطر سبیل اللہ اللہ کے رستے میں لڑو یہاں پر فرمایا کہ مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا تاکہ دنیا سے فسادیوں کو کم کیا جائے فساد والوں سے زمین کو پاک کیا جائے اللہ تعالیٰ کی دین کی حاکمیت غالب ہو جائے تو مال کے ساتھ بھی تو یہاں فرمائے جانوں کے ساتھ بھی اور پھر فرمائے کہ یہ شریعت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی چاہت پر نہیں ہے مسلمان کے چاہت پر نہیں ہے کہ جو چیز وہ پسند کرے گا تو گویا وہ صحیح ہوگا جو پسند نہیں کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا نئی طبعی اعتبار سے بعضی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو طبیعت اس کو نہیں چاہتی ہے لیکن اللہ کی شریعت نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے ہوتے ہیں اب یہ جو قتال ہے اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے جان کے اوپر یہ باری ہے وہ نہیں چاہتے جان کہ اس کو اللہ کے رستے میں پیش کیا جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتک رہو شیعان تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے اور حال یہ ہے کہ وہ ہوا خیر الرق وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اب قتال جہاد یقینی طور پر انسان کے طبیعت کے اعتبار سے ناپسند چیز ہے لیکن اس کے خیر کتنا ہے انسانوں کے نفوس کا دفاع اس میں ہے مالوں کا دفاع اس میں ہے مسلمانوں کی عزت کا دفاع اس میں ہے مسلمانوں کی املاک ملوک بادشاہتوں کا دفاع اس میں ہے اگرچہ بظاہر مکروح ہے انسان کو ناپسند ہوتا ہے لیکن اس مکروح کے پیچھے جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ سب اس کے بعد حصول اس کا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ آسان تو حب و شعین الحم قریب ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہاری شب مانا گھر میں بیٹھ جانا سکون سے بیٹھ جانا لڑنے سے ہٹ جانا کتاب سے منہ پیر دینا یہ طبی اعتبار سے تو پسندیدہ چیز ہے ہاوی اعتبار سے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا و لا تمون اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اللہ رب العالمین کے علم میں جو چیز تمہارے فہدے کے لیے ہے وہی چیز اللہ رب العالمین تمہارے اوپر فرض کرتا ہے اسی چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں تمہارا یہ یقین بن جائے کہ اللہ ہی کی چاہت پر ساری چیزیں چلتی ہیں اور ہونا چاہیے اور اللہ کی چاہت کو ہم اپنے چاہت پر مقدم کریں تو پھر انسان کو ہر ایک وہ عمل جو اللہ کی شریعت اس کا حکم دے وہ پسند ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے کی حکم میں ہے یس القان سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ سے شہر ہے اور مت والے مہنے کے بارے میں قتال, اس میں, اس میں قتال کرنا کیسے ہیں قل آپ فرما دیجئے قتال اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے وہ سب دن اللہ ہے اور روکنا اللہ کے رستے سے لوگوں کو وہ کفرم بھی اور کفر کرنا اس اللہ تعالی پر اور اس کے رستے پر وہ الحرام ہے اور مسجد الحرام سے نکالنا لوگوں کو مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا وہ اخراج و اہل ہی اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو من اس سے اکبر وند اللہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نزدیک والفتنہ تو اور فتنا اکبر من القتل بہت بڑا ہے قتل سے ولاء سالون اور ہمیشہ قاتل یہ کافر لڑیں گے تمہارے ساتھ ہتر يَرُدُّوكُمْ کم یہاں تک کہ پھیر دے تم تمہارے دین سے استطاعوں اگر وہ طاقت رکھیں اگر ان کی استطاعت ہو دین يَرْتَدِدْ اپنے دین سے فیا مت فص وہ مر جائے وہ کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو فولہ کہ بےت آمال یہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال بھی دنیا دنیا میں آخرت اور آخرت میں وہ رہا ہے اور یہ لوگ جانم والے ہیں ان ہاں اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آیات کے بارے میں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے تائب کے طرف سے مشرقین کیا ایک جماعت ایک گروہ وہ پلٹ کر مکے کی طرف جا رہے ہیں صحابہ کرام نے مل کر اس کے اوپر حملہ کیا عبداللہ بن جہ رضی اللہ تعالی کی عمارت میں کمانڈر ہونے کے مائیت میں اور ان میں سے ایک آدمی بھی قتل کیا انہوں نے تو اس کے بعد مشرقین کی طرف سے بھی یہ اعتراض آیا کہ تم لوگ ایک طرف کہتے ہو کہ حرمت کے مینوں کا خیال کرنا چاہیے اور دوسری طرف حرمت کے مہینے میں ہی ہمارے اوپر حملے کرتے ہو تو یہ کیسا مسئلہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حرمت کے اس مہینے میں تم لوگ حملہ نہ کرتے لیکن یہاں تو حرمت کے مہینے میں تم لوگوں نے حملہ کیا ہے حالانکہ یہ حملہ ان کو شک پڑ گیا تھا صحابہ کو بھی شک بڑھ گیا تھا اس حملے کے بعد یہ حرمت کے مہینے میں ہے یا حلت کے مہینے میں ہے تاریخ اس کے بارے میں جو علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا